الباب التاسع و 6300 باب ما يقوله و يفعله من ارتكب منهيا عن جو شخص حرام کردہ چیز کا ارتکاب کر لے تو اسے کیا کہنا اور کرنا چاہیے و ان ما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله اللہ تعالی نے فرمایا اور اگر تمہیں شیطان کی چھیڑ چھاڑ یعنی اللہ کی نافرمانی پر ابھارے تو اللہ سے پناہ طلب کرو ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا تذكروا فاذا هم مبصرون نیز اللہ تعالی نے فرمایا بے شک جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں جب ان کو شیطان کی طرف سے وسوسہ پہنچتا ہے تو وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں اور وہ دل کی آنکھیں کھول کر دیکھنے لگتے ہیں والذین اذا فعلوا او ظلموا انفسهم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 وجننات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها ونعيم اجر العاملين اور اللہ تعالی نے فرمایا وہ لوگ جو کوئی برا کام کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیتے ہیں تو فورا اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کون گناہوں کو بخش سکتا ہے اور اپنے کیے پر وہ اسرار نہیں کرتے جبکہ وہ جانتے ہوتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے اور ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور نیک کام کرنے والوں کا کیا ہی اچھا اجر ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ نیز اللہ تعالی نے فرمایا تم سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کرو اے ایمان والو تاکہ تم فلاح پاؤ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللہ۔ عَنْهِ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال في حلفه باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق متفق عليه حضرت ابو حرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے قسم اٹھائی اور اپنی قسم میں کہا لا تو عزہ کی قسم تو اس کو چاہیے کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے اور جس نے اپنے ساتھی سے کہا آؤ جوا کھیلیں تو اسے چاہیے کہ وہ صدقہ کرے بخاری و مسلم